اعوذ باللہ من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم وصلاۃ والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین المرسليں امام المطقين خوطمبين سيدن و مولانا محمد عليِ وصحبى اجمعین آج پندنامہ ميں جو ہمارا پہلا موضوع ہے وہ ہے حسن خلق یا اچھے اخلاق کے بیان میں خواجہ فرید الدین نتار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں جو ہیں وہ بڑائی کی علامتیں ہیں جس میں یہ چار چیزیں موجود ہوں وہ بزرگ اور بلند مرتبہ شخص ہوتا ہے ایک علم کا بے انتہا اعزاز و احترام کرنا مخلوق کو ٹھیک جواب دینا صاحب شعور اور عقل مند اہل علم اور برد بار لوگوں کو محبوب رکھتا ہے دوسرے یہ کہ وصل کا خواہاں رہے اس لیے کہ دشمن سے اس کو دوری بہتر ہے اے برادر اگر تو مکمل صاحب عقل ہے تو لوگوں سے نرم اور میٹھی گفتگو کر سخت اور بدمزاج شخص سے دوست بھی چہرہ موڑ لیتے ہیں دشمن سے احتیاط نہ برتنے والا شخص انجام کر دشمن سے تکلیف نقصان اٹھاتا ہے اور دوستوں کے درمیان خوش رہے اگر صاحب فہم ہو تو دشمن سے دوری اختیار کر اپنے پڑوس میں دشمن کو جگہ مت دے کیونکہ اچھا یہی ہے کہ دشمن سے دور رہا جائے ہمیشہ محبت کرنے والوں اور دوستوں کی ہم نشینی اختیار کر جب تک ممکن ہو دشمنوں کے چہرے نہ دیکھ اے بیٹا تدبیر کو زیادہ راہ بنا اور ہر ایک کے کہنے پر عمل پیرا نہ ہو پھر آپ ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں کہ محلکات کیا ہیں ہلاک کرنے والی اشیاء جو ہیں وہ کیا ہے تو اے برادر چار چیزیں خطرناک ہیں اور بہت امکان ان سے بچ بادشاہ سے نزدیک ہونا اور بروں کی محبت دنیا کی رغبت عورتوں کی ہم نشینی بادشاہ سے نزدیکی جلانے والی آگ ہوتی ہے بروں سے محبت زندگی تباہ کر دیتی ہے دنیا کا باطن سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے چاہے بظاہر اس کے نقش و نگار بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں یہ دنیا اچھی اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اس کے زہر سے زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اس نقش و نگار والے سانپ کا زہر ہلاک کر دینے والا ہے اسے ہر ہر مند دور رہتا ہے بچوں کی طرح سرخ و زرد کو نہ دیکھ عورتوں کی طرح رنگ و خوشبو کو نہ دیکھ بوڑھی دنیا آراستہ دلہن کی طرح ہے دو دن میں دوسرے شوہر کی طلبگار ہو جاتی ہے خوش نصیب وہ ہے جس نے اس سے علیحدگی اختیار کی اسے تین طلاق دے کر پیٹھ پھیر لی شوہر کے سامنے ہنس کر ہونٹ کھولتی ہے پھر دانتوں سے زخم لگا کر ہلاک کر دیتی ہے اچھا یہ جو گفتگو ہے اس میں تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے اس سے اگلا جو موضوع ہے وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا مل جاتا ہے اس لیے اس کے چندک باتیں پہلے معرض کر دوں پھر ذرا میں اس کی شرح بیان کر دیتا ہوں اگلا ہے نیک بختوں کا بیان Uh, خوش نصیبی کی علامت چار چیزیں ہیں جس میں یہ چار چاروں موجود ہوں وہ صاحب عزت ہے نیک بختی کی علامت شریف و نصب ہونا ہے بد اصل تخت و تاج کے قابل نہیں ہوتا نیک بختوں کی رائے ٹھیک ہوتی ہے غلط رائے رکھنے والے کی رائے تکلیف دہ ہوتی ہے عذاب خداوندی سے بے خوف شخص مومن نہیں ہوتا وہ قطعی کافر ہے دنیا کی عمر چند روز سے زیادہ نہیں ہے وہ شخص غافل ہے جسے آگ کی فکر نہیں ہے آگ سے مرات آخرت لذتوں کو چھوڑ دینا چاہیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑ لینا چاہیے نفسانی لذتوں کی دھن میں مت رہو اسفانی دنیا کو محبوب نہ رکھو دنیا کی فکر میں مبتلا ہونے کا حاصل کچھ نہیں ہے یہ بالکل بے سود ہے آخر کار تجھے مرنا ہے جب تیری جان کنی کا وقت آئے گا ہڈیاں خاک میں ملنے والی ہوں گی اس وقت تیرے لیے جان دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تیرا رہزن تیرے برائیوں پر ابارنے والے نفس کے علاوہ کوئی نہیں اور پھر سکون اور آفیت کا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پیارے اے میرے عزیز اگر عافیت اور آرام کا طلبگار ہے تو چار چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے اب یہاں پہ شرح جو میں نے عرض کیا اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو چار چیزیں انہوں نے کہیں اور پیچھے بھی جو انہوں نے گفتگو کی وہ بظاہر بڑا عجیب سا ایک تو آپس میں ٹکراؤ بھی نظر آتا ہے اس کے اندر اور دوسرا ان دونوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب کیا ہے چار چیزوں میں انہوں نے کہا جی سکون اور اطمینان جو ہے وہ دولت میں خاندان میں تندرستی میں اور فارغ البال... بالی میں اب یہ بظاہر بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو ہم نفس سے دور جانے کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم دنیا کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ سکون اور اطمینان جو ہے وہ دولت میں ہے اور خاندان میں ہے تندرستی میں ہے فارغ البالی میں بھی ہے تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ دین اسلام نے اور مشائخ نے کبھی بھی دولت کمانے سے رکھنے سے منع نہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس بہت سے مشائخ ایسے موجود ہیں کہ فکر کا ان کا یہ عالم تھا اور کہ ان کے پیٹ کمروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اپنی کمر کے ساتھ لیکن ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں جو آج سے صدیوں پہلے لاکھوں کی جائیداد رکھتے تھے مسئلہ دولت میں نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو ایک حد تک دولت کی ضرورت پڑے گی اور وہ دولت جو ہے انسان کی جیب میں ہونی چاہیے اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک منصوب قصہ ہے کہ نواب بھاول جو ہے ان کو روزانہ سکوں کی بوریاں بھیجا کرتا تھا اور وہ شام تک ساری بوری جو ہے وہ بانٹ دیا کرتے تھے اپنے پاس ایک سکہ نہیں رکھتے تھے تو وہ ایک دفعہ جس وقت وہ بوریوں سے سکے بٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک سکا ہاتھ میں پکڑ لیا اور ہاتھ میں اس کو گھماتے رہے اور مسلتے رہے تو بعد میں جب سکہ انہوں نے پھینکا تو ان کے ہاتھ میں وہ انگلیاں پوری طرح سے کالی ہو چکی تھیں تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو تھوڑی دیر میں نے اپنے ہاتھ میں یہ سکہ رکھا ہے تو میری انگلیاں کالی ہو گئی ہیں تو جن کے دلوں میں یہ سکے رہتے ہیں ان کے دلوں کا کیا حال ہو? تو دولت کمانے سے منع نہیں کیا گیا دولت رکھنے سے منع نہیں کیا گیا دولت کو دل میں بسانے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح خاندان بیوی بی بچہ ہونا یہ بھی اللہ تارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی جو ذمہ داریاں وہ اللہ نے ہی ہم پر ڈالی ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ فقیری کا یہ مطلب یہ ہے یا بزرگی کا یہ مطلب ہے کہ جی خاندان بھی نہ ہو اور وہ دولت بھی نہ کمائیں اور وہ کام بھی کوئی نہ کریں اور بالکل جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے چھوڑ کے سب کچھ بیٹھ جائیں اگر کچھ مشایخ نے کام کیا ہے تو ان کا اور معاملہ ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے ہر شخص ایک اپنا مزاج ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سکون اور اطمینان دولت میں ہے ہاں لیکن اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کے طور پہ کہ یہ دولت انسان کی جیب میں ہونی چاہیے انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے اور انسان اللہ کی کیونکہ اگر دل میں ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا لیکن جب جیب میں ہوتی ہے تو اللہ کی راہ میں بے فکر ہو کے خرچ کرتا کہ اس کو اپنے اللہ پر پورا ایمان ہوتا ہے اسی طرح خاندان اپنے دل میں اس حد تک نہ بسال لے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہی خاندان اس کے لیے امتحان بن جائے گا اور یہی خاندان اس کے لیے بلا بن جائے کیونکہ ہم آپ سب واقف ہے سکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے زیادہ اس کو میں محبوب نہ ہو جاؤں تو خاندان سے مطلب یہاں پہ جب ہم اسے منفی معنی میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دل میں اتنی جگہ نہ دیتے ہیں کہ اللہ رسول پیچھے چلے جائیں اور یہ آگے چلے جائیں اور ہم ان کی خاطر ہر قسم کا غلط کام یا اس دولت کی خاطر ہر قسم کا غلط کام جھوٹ بولیں دھوکہ دیں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں ظلم کریں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مقصد یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے اور جب نفس کی ہم بات کرتے ہیں نفس سے بھی یہی مطلب ہے کہ یہ چیزیں جب نفس کے ساتھ جڑ جائیں گی تو پھر ہم ہر نجائز کام کریں گے ان کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح تندرستی ہے یا فارغ البالی ہے تندرستی کئی بار تکبر کو جنم دیتی ہے تندرستی کئی بار ظلم کو جنم دیتی ہے تو یہ چار چیزوں میں اطمینان ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی جو حدود ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے ہمارے پاس حاصل ہوں ہمیں تو پھر تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے لیکن اگر یہ ان حدود سے باہر نکل جائیں گی تو یہی چیز ہمارے لیے وبال بن جائے گی یہی چیز ہمارے لیے عذاب بن جائے گی تو آپ نے کہا کہ سکون اور اطمینان دولت میں خاندان میں تندرستی اور فارغ البالی میں کیونکہ دولت تیرے لیے باعث سکون اور اطمینان ہوگی اور اس سے عافیت کی نشاندہی ہوگی ہمارے کئی صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے تحاشا امیر تھے اور کئی صحابہ جو ہیں جیسے صحاب صفہ ہیں وہ اتنے اتنی غربت تھی وہاں پہ کہ فقو کی بھی نوبت آ جاتی تھی تو یہاں پہ قتن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے افکار سے دل خالی ہوگا تو تندرست ہوگا دنیا سے مزید کچھ تلاش نہیں کرنا چاہیے جس قدر ممکن ہو نفس امارہ کا مقصد پورا نہ ہونے دے تاکہ اے بیٹے نفس کے جال میں نہ پھنسے یہ جو بھی میں نے کہا کہ دولت دل میں نہ ہو جیب میں ہو تو نفس تو یہیں بھی اپنا جال پھیلاتا ہے کہ اس کو دل میں جگہ دیتا ہے نفسانی خواہش کو کچل دے نفس کو اس کا حصہ کم سے کم متا کر نفس اور شیتان تجھے راہ سے بھٹکا دیتے ہیں تاکہ تجھے کنویں میں پھیک دیں یعنی برباد ہو جائے تو نفس کا ہمیشہ سرکچل ذلت کا برتاؤ کر تاکہ تو حرام سے دور رہے نفس امارا کا پیٹ بھرنے والا اسے گناہ کرنے میں دلیر اور جری بنا دیتا ہے اپنی ذات کو ہر مزہ سے دور رکھ یہاں مطلب بے نفسانی لذت ہے جس چیز کو اللہ نے جس حد تک اجازت دی ہے وہاں تک اگر ہم نہ جائیں تو ایک طرح کی نا بھی ہو جاتی ہے تاکہ مصیبت اور گناہ سے محفوظ رہے پانی اور روٹی سے پیٹ منہ تک نہ بھر حیوان کی طرح اپنے لیے چراغ نہ بنا ہر دن کم کھا کھا روزہ دار نہ ہو منہ تک مت بھر کہ تو جانور نہیں ہے اے رات بھر صبح تک سونے والے اپنی قبر کے لیے کوئی چراغ روشن کر کھانا اور سونا صرف چپایوں کا طریقہ ہے سونے والوں کا انعام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اے بیٹے اگر کبر میں آرام سے سونا چاہتا ہے تو اپنا خیال بغیر کہے اٹھ اس ذلیل دنیا میں دل لگانا غلط ہی ہے تیرا اس سے بچنا بچاؤ اختیار کرنا ہی درست ہے ذلیل دنیا سے کس واسطے دل لگایا جائے جب کہ دنیا ہمیشہ رہتی ہی نہیں ہے اے فقیر اپنی ظاہری زیب و زینت کا خیال نہ کر تاکہ باطن روشن چاند کی طرح ہو جائے ہر دل آویز شکل کا طلبگار نہ ہو اور دیبا کی آرزو میں مت رہے یہ اور دیبا یہ ریشمی کپڑے آرام دے اور بڑے اٹریکٹو جسے کہتے ہیں بہت پور کشش خواہش کو تج کر اللہ کا بندہ ہو جا تجھے زندگی چاہیے تو فنا فل ہو جا اونی موٹا لباس کاندھے پہ ڈال دنیوی مقصد سے پہلو تہی کا شربت پی لے اب یہ اونی موٹا لباس کا یہ ہے کہ صوفیہ اکثر موٹا لباس پہن لیا کرتے تھے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ نرم ملائم اس طرح کا جو لباس ہوتا ہے نا وہ جسم کو جو ہے نا وہ پھر زیادہ سستی کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے اے اونی موٹے لباس کو بغل میں رکھنے والے اول سینا کو کینا اور عداوت سے پاک اور صاف کر اگر تو آخرت کے کچھ حصے کا طلبگار ہے تو زندگی میں فخر کا لباس ہوتا دے کیونکہ تکبر جو ہے اچھا نفس بڑے زبردست طریقے سے میں عرض کروں کہ کام کرتا ہے نفس کئی بار خالی برائی کی طرف سے نہیں اچھائی کی طرف سے بھی آتا ہے انسان میں تکبر ڈالے گا کہ جی میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں اس میں بڑا تکبر ڈالے گا کہ جی میں تو بڑے بڑے فرض کر مشائق کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں تو یہ بھی تکبر اور فخر ہی کی ایک شکل ہے سو تکلف سے بچ زیب, زیب و زینت کی جستجو نہ کر راحت اور آرام جو ہے اس کو تج دے چھوڑ دے تجھے اگر لباس سے فاخرہ میسر ہو تو نہ پہن اور تیرے پاس اگر چاہے عمدہ ترین کپڑا موجود ہو تو زیب تن نہ کر صوفیوں کی طرح اونی لباس اختیار کر صفات ربانی سے مشابہت اختیار کر اچھا اہل تصوف کیا یہ بھی ایک چیز اہم میں رکھیں معرض کر دوں کہ تصوف کی ہمارے جو اصل ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ گم ہوتی جا رہی کسی بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تصوف کا لفظ تو پہلے ہوتا ہی نہیں تھا یہ تو بہت بعد میں آیا ہے تو آپ اس کو دین اسلام کے ساتھ کیسے جوڑتے تو آپ نے کہا پہلے تصوف تھا ایک حقیقت وہ ایک حقیقت تھی بغیر نام کے یعنی وہ چیز موجود تھی لیکن اس کا کوئی نام نہیں تھا لیکن آج یہ ایک نام ہے بغیر حقیقت جو اصل جو چیز ہے اہل تصوف کے ہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر سے منفی صفات کو نکال کر جو اللہ کی صفات ہیں ان کو اختیار کیا جائے اللہ رحیم ہے ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے دوسروں پر اللہ کریم ہے ہمیں بھی دوسروں پر جو ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اللہ ہماری با, جو کوتاہیاں ہیں اور گناہ ہیں ان پہ پر پردہ ڈالتا ہے ہمیں بھی دوسروں کی کوتاہیاں اور پر جو کوتاہیاں ہیں اور گناہ ہیں ان پہ پر پردہ ڈالنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ کے کریں تو صفات ربانی سے مشابہت اختیار کر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مثبت ویسے تو ساری مثبت ہیں لیکن میں مثبت لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہار بھی ہے ہمیں کہار نہیں بننا وہ ہے ہمیں جبار نہیں بننا لیکن وہ رحیم ہے ہمیں رحیمی کی طرف سفر کرنا ہے وہ کریم ہمیں کریمی کی طرف سفر کرنا ہے وہ متکبر ہے ہم نے متکبر نہیں بننا کیونکہ ہم تکبر میں جائیں گے تو کفر کے گھڑے میں جا گریں گے, گے تو میں مثبت منفی اون مانوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو نرم کہنے چلیں گے کہ نرم صفات ہیں ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے اہل تصوف جو ہے وہ ان کے ہاں مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے قلب کو اور اپنی روح کو اتنا مضبوط کریں کہ نفس جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور انسان کے اندر صفات ربانیہ پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی جتنی نرم مزاج کی صفات ہیں وہ ساری ہم میں پیدا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نواز پھر کہتے ہیں سلوک کی راہ میں چلنے والے کے لیے بوریا بھی قالین ہوتا ہے اس لیے آخر کار اونٹوں کا سرہانہ جو ہے جسے اونٹوں کا سرہانہ قبر کو تشوی دی گئی ہے کیونکہ قبر اٹھتی ہے نا اسی طریقے سے تھوڑی سی تو وہ کوہان کی طرح اونٹوں کا سرہانہ ملتا ہے آخر میں تو اس لیے چاہے انسان بوریا ملے یا قالین ملے اس کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تو سلوک کی راہ میں چلنے والے کے واسطے دنیا کا ہونا بے فائدہ ہے اس لیے جاتے اس کے جاتے رہنے کا خط خطرہ اور کسی قسم کا غم اس شخص کو نہیں ہوتا ہے تو یہ میں نے شرح ساتھ اس لیے بیان کر دی کہ بظاہر اس کے الفاظ جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ بھی رکھتے ہیں اور ان کا مطلب بظاہر سمجھ میں بھی نہیں آتا اور اکثر لوگ ہمارے اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی باتیں لے کے کہتے ہیں دیکھیں جو انہوں نے یہ کہا اس لیے ہم ایسے کر رہے ہیں اب انہوں نے کہا جی دنیا دولت میں جو ہے وہ سکون ہے تو انسان کہے کہ بس جی اب دولت حاصل کرنی ہے چاہے جیسے مرضی حاصل کی جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دولت ضرور حاصل کی جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا رضا اس کی خوشی اس کی دی ہوئی حدود اس کی دی ہوئی قیود ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دولت اختیار کی جائے اور پھر اس دولت میں اللہ کی مخلوق کا حصہ رکھا جائے اور ان کی کی جائے کیونکہ جب دولت جیب میں ہوگی اور دل میں نہیں ہوگی تو انسان کے مزاج میں توازو پیدا ہوگی لیکن جب وہ اس کے دل میں آ جائے گی تو وہ پھر اس کے اندر ظلم بھی پیدا ہوگا اس میں تکبر بھی پیدا ہوگا اس میں حوث بھی پیدا ہوگی اس میں ہرس بھی, بھی پیدا ہوگا اس میں ہر چیز پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ عرخل کے ہی سیدنا و مولانا محمد ام والا علی و صحابی اجمعین برحمت